آجر کا دن ہے اس عید پر اپنے آپ سے کرنے کے تین سوالات ہیں عید الفطر کی خوشی منا رہے ہیں تو سوال ہے کہ کیوں منا رہے ہیں جب کوئی بندہ سمندر کی زہروں میں گرف ہونے کے قریب ہو اور پھر اس کو نجات مل جائے تو یقیناً اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے اسی طرح گناہوں کے سمندر میں گرے ہوئے انسان کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے مغفرت و برکت و رحمت والے مہینے سے نبالا ہے تو عید کی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ کو و ہوگا نے ہمیں اس گناہوں کی دل دل سے نکال دیا ہم اس گناہوں کی اندھیر نگری سے نکل آئے اور والا راستہ ہم نے اختیار کر لیا ہر انسان اپنے آپ کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے بلکہ انسان اعداد نفسی ہی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے بارے میں خوب اچھی طرح بصیرت رکھنے والا ہے تو اپنے سابقہ گناہوں میں سے ان سارے گناہوں کی لسٹ میں سے کم از کم ایک گناہ آپ ایسا منتخب کریں کہ جس سے آپ نے اس رمضان میں نجات پانی اور آئندہ عمر بھر وہ گناہ نہ کرنے کا آپ نے آگہ کیا ہے کوئی ایک گناہ بھی اگر ایسا ہے کہ جو آپ پہلے کرتے تھے لیکن رمضان المبارک میں آپ اس کے اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم آپ دل میں دیے ہوئے تھے اگر ایک گناہ بھی ایسا ہے تو پھر یقیناً آپ کی عید کی خوشی بنتی ہے دوسری بات رمضان المبارک محرت کا مہینہ تھا لوگوں نے تو مشہور کر رکھا ہے کہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت کا دوسرا موخیر کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا حالانکہ ایسی نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ رمضان سارے کا سارا ہی رحمت موخیرت اور جہنم سے آزادی کا محلہ ہے نبیتانا ایمان وقتانا ایمان وقت سادہ افر القدم میں ایمان اب کے سادہ افر علاقم میں زندگی جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے ہدے رکھے رمضان کی راتوں کا قیام کیا نئی لکھن کا قیام کیا ان تینوں کاموں کے بارے میں ہاں اس کے پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان علیہ السلام اتانا امین میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا من ادرک کا شہر رمبان فنم یو فراہ جس نے رمدان کا مہینہ پایا مفروں کو بھرا مہینہ تھا لیکن اس مہینے کو پانے کے باوجود وہ اپنے گناہ نہ بچا سکا داخل اور داخل ہو گیا گاڑا تو اللہ تعالی اس کو رحمت سے دور کر دے نبی کریم وسلم نے کہا تو کیا رمضان المبارک میں گناہوں سے بخش کا مہینہ جو تھا ہم اپنے گنا سے چھٹکارا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں وہ ہوتی وہ ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے سور اللہ ہم فرماتے ہیں جنوب اتنے کمی ہو ہرواد اور جمعرات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پہوں پر دیکھنے کو مل ہر وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اسے بخش دیا جاتا ہے لیکن بینا بینا وہ بندہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی یا آپس میں تو اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اندر ان کو ہی رہنے دو کہ یہ کرتے ہیں. یعنی اگر کسی مسلمان خائی کے بارے میں ہے تو اس بندے کی نہیں ہوتی. کیا میرا دل کینے سے حضرت اور غور سے پاک ہے کہ اللہ العالمین میری مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کو تمام مسلمانوں کے لیے بالکل کیمے اور بغل سے پاک صاف فرما اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امتی معاف ہیں میری ساری کی ساری امت وہ معاف شدہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے وہ حافظ والے ہیں مگر مظاہرین مظاہرین کون ہوتے ہیں کہ جو چھپ کر گنا کر بیٹھتے ہیں لیکن وہ اتنے دیجا در ہوتے ہیں کہ گنا کیا ہوتا ہے انہوں نے اللہ نے ان کے گناہ پہ پردہ ڈالا ہوتا ہے لیکن وہ لوگوں کے سامنے اپنا کیا گیا گنا خود بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی اللہ سکھانا ہوا سہالا مؤثرت نہیں فرماتے تیسری بات ارسات فرمایا کہ ایک آدمی بڑا سریل سفر کرتا ہے پرا گندا سر پرا گندا بال پرا گندا لباس اور کابے کے دلاب کو چاند کے کہتا ہے اے رب اے رب اے رب, اے رب لیکن فرمایا مست انگ ہو سو رام مل بس ہو سورا مشکراو اس, اس کا کھانا حرام کا اس کا پینا حرام کا اس کا لباس حرام کا بھلا ایسے بندے کی دعا کیوں کر قبول ہوگی یہ چیزیں ہیں جو بندے کے گناہوں کو معاف نہیں ہونے دیتی مغفرت میں رکاوٹ بنتی ہیں اسی طرح صرف یہ مغفرت میں آڑ اور رکاوٹ ہے انڈو ماہ یا پھر میشرا کا بھی وہ یا پھر جا نکالی میں یشا اللہ شرف معاف نہیں کرتا اس کے سوا جو چاہے معاف کرتے تو شیر سے توبہ کرنا معافی مانگنا اور اس کو ترق کرنا یہ باقی گناہوں کو معاف کروانے کے لیے بھی ضروری ہے تیسرا سوال جو اپنے آپ سے کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عید کے موقع پر ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں تقبا اللہ منہ و منکم اللہ ہمارے اور آپ کے صالح اعمال قبول فرمائے تو اعمال کی قبولیت میں بھی کچھ چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں کیا ہم نے وہ رکاوٹیں دور کی ہیں ریاکاری یہ اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من اولم جہنم یوم سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کو جن لوگوں سے بھڑکایا جائے گا وہ پہلا بڑھا ہوگا شہید جو اللہ کی راستے میں لڑتا رہا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اپنی جان اس نے قربان کر دی اس کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا دف تھا تو نے جھوٹ بولا ہے کیا ہاں تاکہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے فقر لوگوں نے کہہ دیا دلی اور دلیری اور بہادری پہ لوگوں نے تجھے داست دنیا میں دے دی اس کو منہ کے بغیر کے جہنم میں ڈال دیا جائے دی دی دوسرا لمبا فرمایا وہ شخص ہوگا جس سے دین سیکھا اور لوگوں کو سکھایا اپنی بھی اصلاح کی لوگوں کی بھی اصلاح کرتا رہا اسے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا کہے گا میں نے دین سیکھا علم سیکھا قرآن سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھایا جو مسئلہ پتا چلا میں لوگوں کو بتاتا رہا اپنی بھی اصلاح کرتا رہا لوگوں کی بھی کرتا رہا اللہ تعبیر عالمی کرنا ہے کہ غلط کا تھی جھوٹ بولا ہے تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں یہ بڑا کاری ہے بڑا عالم ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے یہ کیا تھا، دنیا والوں نے تجھے تیری کے مطابق سنہ دے دیا اس کو بھی بل چیز کے جہن ملا تیسرا آدمی سخی اسے پوچھا جائے گا تم نے کیا نے مجھے مال دیا تھا اور تیرے راستے میں مال خرچ کرنے کا کوئی بھی ایسا موقع نہیں تھا جس کو میں نے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا ہے تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا ہے فقط تھی لوگوں نے کہہ دیا ہے تو ریا کی وجہ سے آماد برباد ہو جاتے ہیں رمضان و مبارک میں جو نیتیاں تھیں روزا سرادی تلاوت قرآن कहीं इसमें تو داخل نہیں ہو گئی اور اگر شیطان نے کہیں कहीं دے کے بحکاب اشرا لیا ہے تو ریا داری سے توبہ کر لیں تاکہ یہ اللہ تعالی کے اعمال ہاں قبول ہو جائے اسی طرح سنت کی مخالفت کی وجہ سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل ایمان تو رسول وال رسول کی اجازت کرو اور اپنے اعمال کو باتیں نہ کر لو نبی کی اگر اطاعت بندہ نہ کرے تو بندے کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اسی طرح اپنے اعمال کا سواب دوسروں پر ظلم کر کے ریبس کر کے چگلی کر کے برباد کر لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا مفلس کیا تمہیں پتا ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں سنگ دست کون ہوتا ہے کہنے لگے المفلس نام اللہ دینار مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس جرہم و دینار نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن آئے گا بڑی نمازیں بڑے روزے بڑے صدقات حج و عمرے نیک آمال کا انوار لیے ہوئے ہوگا بڑی نیکیاں ہوں اس کے پاس لیکن ایک بندہ آئے گا پداد پتہ محاذا پد اکالما لہاجا کسی کا اس نے مال کھایا کسی کو اس نے گالی دی برا بھلا کہا غیبت و چگلی کی اور کسی کو بلا وجہ مارا اب یہ بڑا حاجی نمازی پرہیزگار نیکیاں کرنے والا یہ لوگوں پہ ظلم کرتا رہا لوگوں کے ظلم کا بدلہ دینے کے لیے اس کے اعمال کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا اس کے اعمال لے لے کے لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے اضافہ ایسا نہ تو ہو بڑی نیکیاں کی ہوگی ساری ختم لوگوں کے حقوق پورے نہیں کرتا تھا لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرتا تھا لوگ جن پر ظلم ہوا دنیا میں اس کی نیکیاں لے گئے اب مطالبہ کرنے والے واقعی ہیں فرمایا جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیا جائیں گے نیکیاں ختم اور گناہ ہی گناہ نتیجہ تر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے یہ ہے میری امت کا مفلس تنگ دست کہ جس کی نیکیاں لوگ لے جائیں اور قیامت کو اس کے پاس کوئی نیکی نہ بچے اپنی نجات کے لیے تو یہ عمل لوگوں کو ظلم و زیادتی کرنا انہیں سب کو شتم کرنا ان کی بچ کرنا برا بنا کہنا یہ بھی بندے کے احمد کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہ آخر بندے کو جہنم کے دھانے پر پہنچا دیتے ہیں تو ان اعمال سے بچنا اور پرہیز کرنا یہ ضروری ہے تاکہ ہمارے احمد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اگر یہ سارے کام ہم نے کر لیے مغفرت مغفرت میں رکاوٹ بننے والا کوئی کام نہیں کیا ان کاموں سے ہم بچ گئے اعمال کی قبولیت میں حائل اور رکاوٹ بننے والے اعمال اعمال کو برباد کرنے والے کاموں سے ہم بچ گئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رکھنے کا عزم کر لیا تو یقینا ہمارے لیے یہ دید بڑی پرمسرت اور بڑی سعادت والی اور بڑی مبارک برکت والی دید ہے اللہ ہمیں ایسا ہی کر دے کہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے ہمیں ایسے کاموں سے بچا کے رکھے جو اعمال کو برباد کرنے والے تباہ کرنے والے ہیں ایسے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہ انی عروبی بکا تصوار اے اللہ میں سے ایسی آنکھ سے پناہ چاہتا ہوں جو تیرے خوف اور خشیت کی وجہ سے آنکھوں نہ بہائے وہ من کل بلّہ اور ایسے دل سے جس میں تیری خشیت اور تیرا خوف نہ ہوسبا اور ایسا پیٹ جو بھرے نہ ہبس بندے کی ختم نہ ہو پمنداغ گا بولا اور ایسی دعا جو تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو ہم بھی اللہ عالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے خوف سے رونے والی آنکھ عطا فرما اپنا ڈر رکھنے والا دل عطا کر اور حمس اور ہرس سے ہمیں پاک کر دے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے ہمارے تمام پر معاملات کی اصلاح فرما دے اور ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے اور ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے اے اللہ جتنے لوگ پریشان اور مسائل میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی اور مصیبتیں دور فرما دے تمام بیماروں کو شفائے کا عاجلہ عطا فرما ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما ربانا آتینا فی الدنیا دنیا خاصانہ تم وقیل آخرات خاصانہ وقینا آغا بنار ربانہ آتی نا پھر دنیا حسنا وقیل آخرتی خطانہ وقینہ آغا اے اللہ جو لوگ یہاں جمع ہیں تو ان سب کو موفرت اور بخشش دے اور اپنی رحمت سے نواز دے ہم آئے تھے عید گاہ میں گناہ لے کر گناہوں کے انبار لے کر اے اللہ ہمیں واپس بھیجنا تو ہماری حالت ایسے ہو کہ ہم گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکے ہیں اور ہمیں آئندہ زندگی بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچا کے رکھ اور ہمارا فاطمہ ایمان کی حالت میں اسلام کی حالت میں فرما دے اے اللہ ہماری جملہ حاجات تمام سر ضروریات پوری فرما دے ربنا لا تدع لنا فی بن اللہ ولا من اللہ فرجتا اے اللہ اس مقام میں ہمارا کوئی ایسا گناہ نہ چھوڑنا جسے نے بخشا نہ ہو اور کوئی ایسی پریشانی نہ چھوڑنا جسے نے حل نہ کیا ہو ولا دئینا اللہ پذتا اور اے اللہ کوئی فرض ایسا نہ چھوڑنا جس کی ادائیگی کا تو نے بندوبست نہ کر دیا ہو والا مریض ان شفیتا اور یہاں کوئی ایسا مریض نہ چھوڑنا جس کو شفا نہ دی ہو اے اللہ ہم دعا مانگتے ہیں اور تیرے آگے دستے سوال دراز کرتے ہیں کہ تم ہماری عاقبت کو آخرت کو سنوار دے اور ہماری دنیا کو بھی بنا دے اے اللہ اگر نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو کون ہے جس سے ہم گناہوں کی بخشش طلب کریں اور رقمت مانگیں اے اللہ اگر نے نہ بخشا رحم نہ کیا تو ہم یقیناً گھاٹا پانے والوں اور خطالہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ ظاہری اور باطنی گناہ ہر قسم کے گناہ ہمارے معاف فرما دے ہمیں ہر قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا کے رکھ اور وہ لوگ وہ مسلمان جو کافروں کے ظلم و ستم میں ہیں اے اللہ ان کی مناسرت فرما ان کی مدد فرما اے اللہ مسلمانوں کی سرحدوں کی قفادت فرما مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم سے بچا کے رکھ اور کافروں کو تباہ و برباد کر دے اے اللہ مسلمانوں کو جوڑ دے ان کی سطحوں میں اتحاد پیدا کر ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دے اے اللہ ہمیں بھی ہم سے پہلے لوگوں کو بھی تمام تر ایمان والوں کو بخش دے معاق حرما دے اور ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کسی قسم کا کوئی قینہ اور کوئی بغض باقی نہ رکھ اللہم وفر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموار انکا سمیحا بہین اللہ منصور اللہ ادو بے قب عدو بہین اللہ منصور السلام بل مسلم اللہ منصور السلام بل مسلم اللہ منصور الجہال والمجاہدین اللہ منصور المجاہدین في كل مكان اللہ منصور ہم جنود الملائکہ اللہ منصور ہم کنصر یوم بدر اللہ منصور ہم بجنود الملائکہ اللہ منصور ہم کنصر یوم بدر اللہ ہم معنصور ہم کنصر یوم بدر اللہ ہم Mix a Islam وافرد ودمر اعداہ الدین اللہ هم شاملہم وفرد جمعہم وعز بنیانہم وغرد بنیانہم اللہم یتن اطفالہم ورمل نساءہم اللہم انجلتہم بہتک اللذی لا فوقوہ عن رقوب المجرمین اللہم آرنا فیہم یوم اصوادار اللہم آرنا فیہم عجائب و خدرتک اللہم آرنا فیہم عجائب و خدرتک اے اللہ فخار کو نیس و نابوت فرما دے اے اللہ مسلمانوں کو عروض اور فقو کامیابی عطا فرما دے مسلمانوں کو وہی صلافت کا دور عطا فرما جو تیرے نبی کے دور میں اور تیرے صحابہ کے دور میں تھا اے اللہ ہمیں وہ دن پھر دیکھنے نصیب فرما دے کہ جس میں اسلام اپنی پوری آب واق کے ساتھ اور پورے عروج کے ساتھ پوری دنیا پہ پھیلا ہوا تھا اے اللہ ہمیں ہر وقت اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق تھا فرما اے اللہ کبھی بھی ہماری زندگی میں کوئی ایسا وقت نہ لانا کہ جس میں ہم تیری اطاعت اور تیری فرما برداری سے یا تیرے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ایک قدم بھی پیچھے اللہ ہمیں زندگی دینا اسلام کی حالت میں ایمان کی حالت میں عطا کرنا اور ہمیں موت دینا تو بھی ایمان کی حالت میں بلکہ ایمان کی اعلیٰ ترین حالت میں ہمیں موت عطا فرما ربنا تقبل منا منہ کا سمیر علی قطب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله اجمعين <تصفح>